سوال ہے کہ چار رکت والی نماز میں اگر قاعدہ قادۂ یعنی دو رکت کے بعد کا قادہ بھول کر تیسری رکت میں کھڑا ہو جائے تو اب کیا کرے آیا واپس تشہد میں لوٹ آئے یا آخر میں سجدہ صاحب کرے دیکھیں چار رکت والی نماز جو ہوتی ہیں اس میں جو دو رکت کے بعد کا قادہ ہوتا ہے نفل نماز کے علاوہ کیونکہ جو سنت غیر مقدعہ یا نفل نماز ہیں اس میں کا ہر تشہد فرض ہے مگر سنت موقعہ یا فرض نماز ہو اس کا قاد اولہ یعنی پہلا تشہد واجب ہے اب تیسری رقط کے لیے جو کھڑا ہوا تو وہ تیسری رکت میں کس طرف گیا قیام کی طرف قیام, کی طرف قیام کیا ہے فرض فرض کا درجہ واجب سے اعلیٰ ہے تو اعلیٰ سے ادنا کی طرف لوٹنا مناسب نہیں ہے اگر مکمل کھڑا ہو گیا تو واپس نہیں لوٹے گا آخر میں سجدہ صاف کرے گا اور اگر مکمل کھڑا نہیں ہوا تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ نیچے کا نصف حصہ یعنی گھٹنے کھلنا نیچے کا نصف حصہ ابھی نہیں کھلا یعنی گھٹنوں میں ابھی خم باقی ہے گھٹنے سیدھے نہیں ہوئے تو بھی اس کو لوٹنا واجب ہے اور اس کے اوپر سجدہ ایسا لازم نہیں آئے گا گھٹنوں کا حصہ یعنی نیچے کا خم اگر کھل گیا ہے نیچے کے نصف حصے کا خم اگر کھل گیا گھٹنوں کا خم اور نیچے کی طرف سے سیدھا کھڑا ہو چکا مگر ابھی پیٹھ کا خم باقی ہے تو بھی بیٹھنا واجب ہے کہ تشہود کی طرف لوٹ جائے کہ ابھی یہ قیام میں نہیں پہنچا تو اس کے کہتے ہیں اقرب الل قیام اور اقرب ال تشود یا کود بیٹھنے کے نزدیک تھا تو بھی لوٹنا واجب ہے اور کھڑے ہونے کے نزدیک تھا تو بھی واپس جانا اس کے اوپر لازم ہے لیکن بیٹھنے کے قریب تھا یعنی جب گھٹنوں کا خم ابھی نہیں کھلا تھا اس صورت میں جب یہ لوٹے گا تو اس پہ صدر صاحب لازم نہیں آئیں گے لیکن اگر قیام کے قریب نہ یعنی پیٹھ کا خم ابھی خالی باقی تھا نیچے کا خم کھل چکا تھا تو بھی اس کو لوٹنا واجب ہے اور اس صورت کے اندر یہ سجود صاحب کرے گا آخر میں و اللہ تعالیٰ عالم